أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وقفاء سلامنا العباد الذين اصطفاء أما المؤمنين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 لَيْسَ عَلَيْهِ امرونا فَهُوَ رتون وفی روایتن لَيْسَ عَلَيْهِ عَمَلُنَا فَهُوَ رتون یہ حدیث اس کی طرف پہلے اشارہ ہو چکا ہے حدیث رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی عظیم ترین بنیاد اور اس کے وصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ کل لمحتم بدڑ ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے اللہ کام المنین عائشہ عدی اللہ تعالانہ رابعہ ہیں ان کی کنیت امد عبداللہ ہے حالانکہ لا تھى تو پتہ ہے چلا کہ بغیر اولاد کے بھی انسان اپنی کنیت رکھ سکتا ہے ہمارے علامہ المانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کنیت رکھنا ضروری ہے کنیت رکھنا ضروری ہے عربوں میں آج بھی رواج ہے بہرحال یہ المانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق تھی حتی الامکان اگر کنیت رکھی جائے تو بہت ہی اچھا ہے صحابہ رام تابعین خود نبی علیہ صرف صاحب کی کنیت ابو القاسم جب ساری عورتوں نے اپنی کنیت رکھی تو عائشہ بڑی پریشان کہ اللہ مجھے اولاد دے گا تو میں بھی رکھوں گی لیکن اللہ کو نہیں منظور تھا تو اللہ کا رسول نے فرمایا تم اپنی کنیت کیا رکھ لو ام عبداللہ اللہ عبداللہ کہتی ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا من احداساں فی امری نا ہادہ فہو ردن میرے اس امر امر سے مراد یہاں کیا ہے دین میری لاہی میرا لاہو دین اور میری لاہی شریعت من احدہ صفی امری نا جس شخص نے میرے اس لاہوی دین اور شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کیا فہو ردن تو وہ کیا ہے رد مردود ہے لیکن اردو والا مردود نہیں اردو والا مردود نہیں گالی مردود عربی زمانے میں کی قابل رد ہے غیر مقبول کیا مردود یعنی غیر مقبول ہے وہ رد ہے جس نے بھی کوئی نئی چیز ایجاد کیا وہ قابل رد ہوگی نمبر دو دوسری تو بخاری مسلم کی روایت صحیح مسلم کی جو روایت ہے من عاملہ عمل جس نے کوئی عمل کیا یہ اللہ وما تے کو انل اللہ کو معلوم ہے اور اچھی طرح سے کہ ہمارے نبی کے جانے کے بعد کیا کیا لوگ کریں گے اس لیے سب کی جڑیں دی ہیں آج ایک ہے بدعت ایجاد کرنے والا وہ تو احدثہ میں آ گیا من احدثہ جس نے احداث کیا جس نے بدعت ایجاد کی وہ تو ہے ہی ہے اس کی ایجاد کی بھی چیز قابل مرد وہ قابل مردود ہے قابل رد ہے اور وہ انسان خود بھی ملعود ہے اللہ اللہ من آوا محت یا آوا محتا جب مہدس پڑھیں گے تو ال بدترین انسانوں میں سے ہے جس پر اللہ کے رسول نے لعن بھیجی من اللہ محدس مہدس نہیں دوسری روایت ہے مہودس کی اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اس انسان پر جو اپنے عمل میں اپنے عقیدے میں بدعت کو پناہ دیتا سپورٹ کرتا لانت ایک تو ہے کچھ لوگ بڑے ہوشیار بھائی میں نے کوئی نئی چیز توڑی اگر ہم تو عمل کر رہے ہیں ہماری تو اللہ نیتیں دیکھتا ہے اگر غلط ہوگی تو وہ ذمہ دار جس نے ایجاد کیا ہے اپنا دامن حلوہ بھی کھاتے رہیں سمجھ گئے نا سب کچھ چل رہا ہے لیکن جب وہی لائی گئی وہ پکڑا جائے گا جس نے ایجاد کیا میں نے ایجاد نہیں کیا ہے تمہارا کیا اچھی چیز ہے میں کر رہا ہوں اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے اللہ کو معلوم تھا ایسے لوگ پیدا ہو گئے اس لیے اللہ کے رسول نے دوسرا الفاظ کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے گھر ایجاد کرنے والا کوئی دوسرا ہو فرق محسوس ہوا نا من منلا ہادشہ الگ ہے عمل الگ ہے احادث جس نے ایجاد کیا وہ تو ہی ہے ملگون لیکن من عملہ عملا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے لاہوی شریعت میں نہیں ہے چاہے اس نے ایجاد کیا یا باپ دادا نے کیا یا مصرے میں ایجاد ہوئی یا کوفہ میں یا کہیں اور عمل کیا ہندوستان کے آخری کنارے والا لیکن اگر وہ شریت میں نہیں ہیں تو وہ مردود ہے اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کے قابل ملامت ہیں اور بجائے ثواب کے وہ گناہ پائے گا فرق ہوا دونوں میں وفی روایت امام نووی یہی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں قسم کے لوگ قابل رد ہیں جو بدعت ایجاد کرے وہ بھی اور ایک ہے جو بیداد تو نہیں ایجاد کرتا لیکن اس پر کیا کرتا ہے وہ عمل کرتا ہے اور بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے ہم اچھی نیت سے کر رہے ہیں اگر غلط ہے تو وہ جس نے ایجاد کیا وہ ذمہ دار ہوگا اللہ ہماری ہمارا کوئی قصور نہیں ایک چیز اب یہاں دوستو وصول تو دو سمجھ کے دو چیزیں سمجھنا ہے بڑی اہم اللہ کے رسول نے فرمایا آج آج اگر آپ کسی بدعت کی تردید کریں یہ ذرا اچھی طرح سے یاد رکھنا کسی بدعت کی مذمت کریں کسی بدعت کی تردید کریں گے تو آدمی کیا کہتا ہے آپ تو چشمہ لگاتے ہیں اللہ رسول کے زمانے میں چشمہ تھا کیا خیال ہے سنا نہیں سنا ہے نہیں سنا چشمہ لگاتے ہیں پریل کا سوار, سواری نہ کریں گدھے کی سواری کریں یہ سنت ہے دلی میں صاحب ملے دلی گورنمنٹ نے پولیس نے پابندی لگائی کیا क्या چلا میں کیا ہیلمیٹ ہیلمیٹ لگائے ہم کوئی نئی چیز نہیں کریں گے تو کیا, کیا اس نے حماقت رہا دیکھو تراجو ہوتا ہے نا اسٹیل والا تو پدھر ہوتے نا تو ہیلمیٹ تو نہیں استعمال کیا یہ بدا تھا ہم نہیں مانیں گے پولیس کی بات اور اپنا کیا کیا وہ جو دو پلرے ہوتے ہیں ایک لے لیا سورا کر کے وہ باندھتا <laughs> آپ ذرا سوچیں اس کو باندھتا اسکوٹر چلاتا ہے بڑا پھیلا ہوا یہ دلی کی بات بتا رہا ہوں میرے دیکھا کیوں یہی نہ سمجھیے دانت جہاں بات سواری کی ہے بھائی اللہ سن لیں اگر ہمارا تیجا کرنا ہے عید ملاد منانا ہے تو آپ پلین پہ جو سوار کرتے گدھے پہ سوار کریں تو ایک جباب لے ترقبے ولاخو مالا تالم ابھی تو اونٹ پر گدھے پر کچر کی سواری کرو اور آگے ایسی سواریاں پیدا کریں گے ابھی بتائیں تو تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی وہ اخرک و مالا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ ایسی سواریاں ابھی پلین پر اڑے ہو سکتا ہے کہ آئندہ اللہ اور کوئی سواری دے دے کہ پیٹ روم سے نکلو سیدھے جہاں جانا اڑ کے چلے جاؤ کوئی نہیں کہہ سکتا نمبر دو جو سب سے بڑی چیز دوستو سمجھو منفی جس نے کوئی بدعت ایجاد کی فی امرنا ہمارے دین میں پتہ چلا بدعت کا تعلق دین سے ہے دنیا سے اگلی بات سمجھیں بدعت کا تعلق دین سے ہے دین کے نام پر جو چیز کی نئی ایجاد کی اس کو بدات کہیں گے اگر دنیا کی کوئی چیز ہے دنیاوی اعتبار سے اس کو بدعت نہیں کہیں گے کیوں صحیح ہے ان کی حدیث نبی علیہ السلام صاحب مکے کے رہنے والے تھے ٹھیک ہے نا مکے میں کھیتی باڑی نہیں تھی آپ نے صرف بکریاں چرائی تھیں اور تھوڑا سا بزنس کیا تھا کچھ دنوں تک مدینہ کے لوگ کھیتی والے تھے زراعت والے تھے کھجور کے باغات والے تو ان کے یہاں ایک مسل مشہور تھی تعبیر نخل کی کہتے کہ یہ کھجور کا درخت نر ہے اور یہ مادہ ہے مرد ہے یہ اللہ ان کا عقیدہ تھا تو خجور کے ایک خجور کے پھول جب نکلتے ہیں اس کو کاٹ لیتے ہیں اور کاٹ کر کے دوسرے خجور سے جوڑتے ہیں کہتے ہیں یہ ایک نر ہے ایک مادہ ہے سمجھ گئے نا اب اس کے ذریعے خجور پیدا ہوگا عقل تو نہیں کہتی تھی اللہ کے رسول وسلم آئے تو دیکھا کہ مدینے والے یہ ایک کھجور کا پھول لے کر کے تعبیر نخلہ کرتے ہیں عجیب سے اللہ رسول یہ کیا ہے اللہ اسول یہ نر ہے یہ مادہ ہمیشہ بچہ پیدا ہوتا ہے نر اور مادہ کے دونوں اس کے ملنے کے ساتھ تو یہ کھجور کا پھل آتا ہے کب جب نر اور مادہ دونوں ملے اور ان کو تجربہ تھا اللہ چھوڑو اس کو لوگوں نے اللہ رسول نے مرا کر دیا اور سارے لوگ باز آ گئے اب کی کھجور کا پھل آیا بھی نہیں آیا تو چھوٹا کڑوے بیکار قسم کا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھا آپ نے آپ نے منع کر دیا کہا بغیر نر اور مادے کے کیسے کھجور پیدا ہوگا اللہ ہو کر آپ نے کیا فرمایا کھجور کے جو پہلے کرتے تھے کرو ان تم آلم بے امور دنیا کو بھائی دنیا والا معاملہ تم لوگ ہم سے دار کسانی کا معاملہ وہ زیادہ جانتے ہو دین ہم زیادہ جانتے ہیں لیکن تجربے کار دنیا میں تم لوگ ہو تو پتہ چل گیا دوستوں دین کا بداعت کا تعلق صرف کس سے ہیں؟ یہ غالب کیا دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا جو ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو آپ یہ کپڑا بھی تو نہیں پہنے تھے یہ دنیا میں سا. تو دنیا سے یہ تصویر دی جاتی ہے ایک غلط ہے نمبر دو بڑے اختصار کے ساتھ بدات کا مانا سمجھ جائیں بدات کا مانا چونکہ آج بدعات بداتے ہسنا ہے ہسنا اللہ صبح میں کلو بید اور یہاں بڑے بھائی لوگ کیا کہیں بلدت بلدت بلدت بلدت نہیں نہیں سب نہیں اب چشمی والی مثال نہیں دیکھے ہر کچھ بدتیں ہیں گمراہی بہت ساری بدتیں بدعتیں ہنسنا ایک چیز پہلے بدعت کمانا سامنے تب سمجھے بداتے ہنسنا ہوتی کیا ہے بدعت کمانا عربی زبان میں بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے کسی کو سیمپل اور نمونہ بنائے ہوئے اپنے دل و دماغ سے جو چیز آپ ایجاد کریں اس کو کیا کہا جاتا ہے بدھات یہ ہمارے ہاتھ میں گھڑی ہے اب آج گھڑی ماشاءاللہ ممکن ہے کہ دس بیس روپے کی بھی ملتی ہو آ? مل جاتی ہوگی میڈ ان چائنا مل جاتی ہے لیکن کیوں اس نے اس کی نقل کیا کمال اس کا ہے جس نے اپنے دل و دماغ سے گھڑی تیار کی اس کے سامنے کوئی ایسی مثال نہیں تھی نزیر کی اس کو دیکھ لینے کے بعد تو اس کو کہا جائے گا یہ کیا مطلب اس نے یہ کیا کیا مطلب ایسی چیز اس نے پیدا کر دیا بنا دیا جس کا کوئی جس کی کوئی مثال جس کی کوئی نظیر نہیں تھی آگے بات سمجھ میں نہ سمجھ میں آئے تو آگے سنیں قرآن پاک کی سمجھیں بدیع السماواتی بدیع السماواتی اللہ زمین اللہ نے یہ بد... اللہ بتی بدا... سے کیا ہے بدے اس سماوات اللہ بدی ہے آسمان کا بھی زمین کا کیا مطلب اللہ نے زمین اور آسمان جو بنایا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی کہ ہاں اس کو دیکھنے کے بعد اللہ نے آسمان و ضفیر کو بنایا اگلی بات سمجھ میں کوئی نظیر نہیں تھی اس کو کیا کہا جاتا ہے بدی اور جس کی نظیر ہوگی اس کو کبھی بدا نہیں کر سکتے کہتے ماں کن تو منر منر رسول. اللہ کے نبی علیہ سے پہلے آدم سے لے کر کے اشاء علیہ السلام و شام تک لاکھوں نبی گزرے تھے تو اللہ کے رسول نے کیا بنا مکے والوں ہم کو اللہ نے رسول بنایا تم کو بڑا تعجب ہے کہ کی بشر کیسے ماں کن تو بدا مینر رسول میں کوئی بدا نہیں ہوں ہم سے پہلے بھی ہمارے ہی جیسے بشر رسول بن کر کے آتے رہے اگلی بات سمجھ میں اب آپ سوچیں مثال دیں آج بداعت ہسنا میں سب سے پہلے کس کو پیش کرتے ہیں عمر فاروق نے بیس رکاتی کیا کہتے ہیں بداعت ہسنا دیکھیں بداعت ہسنا ہے اب ذرا سوچو دیکھنا یہ ہے کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے غور سے سمجھنا بھائیو کیا اللہ کے نبی علیہ عمر فاروق کے اس سے پہلے باجماعت نماز تراوی ادا کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تو با جماعت تراوی کی ندی تو موجود ہے اس کو کیسے بدات کہہ سکتے ہیں سی بات سمجھ میں نا نئے متل بدا تو ہی بدات کمانا وہاں کتنا اچھا طریقہ شروع ہو گیا بنا کس وقت ہوتی جب کہ عمر فاروق سے پہلے کبھی تراوی کی نماعت جماعت سے نہ پڑھے آپ لوگ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے جماعت نہ پڑھی با جماعت تراوی پڑھائی نا تین رات اور وقفے وقفے سے آپ پڑھاتے رہے نمبر دو قیام العل لیمام محمد بن نسلم رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلاۃ رمضان کا چاند نکلا رمضان کا چاند نکلا سات بنبی وکاس مسجد میں جا رہے تھے تراوی پڑھنے کے لیے مسجد نبی میں گھر میں ان کی بیوی بی ان کی ماں ان کی بہنیں عورتوں نے سب نے ان کو پکڑ لیا کہاں کہاں جا رہے ہو کہاں جانے تراوی پڑھنے کے لیے کہا تم لوگ قرآن میں رہتے ہو قرآن یاد کرتے ہوئے جا رہے ہو مسجد میں ہم عورتوں کو قرآن یاد نہیں رہتا چولہے حاڈی سے فرصت نہیں اور تم وہاں جا رہے ہو نہیں جانے دیں گے تم تراوی کی نماز گھر میں پڑھاؤ ہم ساری عورتیں تمہارے پیچھے بن بنوی وکاس اب تو دروازہ بند ہو گیا عورتوں نے بالکل مجبور کر دیا اب سات بن بکاس بن بینبی وکاس سارے لوگ عورتیں تیار ہوئی اور تراوی کی نماز پڑھائی آٹھ رکعت کتنا हा? بارہ کم بیس تک نہیں پہنچے تھے کہاں تک تھی نوبت آٹھ تک چلو تراوی پڑھائی پڑھا تو دیا لیکن زندگی میں پہلا عمل یہ ہوا بعض آماعت نماز تراوی کا صبح ہوئی حضرت سات بن نبی وقاص نبی علیہ سراف شام کے پاس آئی پورا قصہ بیان کیا تو سوراوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ سراپ شام اس قصے کو سن کے چہروں پارا آپ نے سکوت اختیار فرمایا اور آپ کے چہرے مبارک پر خوشی اور رضا کے آسان اس کو کیا کہ حدیث ہے تقریری گویا کہ آپ نے عمل کیا اور آپ کے زمانے میں عمل ہوا سمجھ گئے نا نمبر تین اور سنو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کیا کیا تھا کیا کیا تھا مسجد سے گزر رہے تھے رات کو کشت کرنے کے لیے دیکھا کہ مسجد میں ایک وقت میں کئی جماعتیں تراوی کی پڑیں اپنے اپنے پسند سے لوگ امام کھڑا کر کے اس کی قرات ہمیں پسند ہے تم پڑھاؤ ہم دس آدمی تو پچیسوں جماعت ایک وقت میں مسجد کے اندر ہو رہی تھی عمر فاروق نے کہا یہ کتنا عجیب سا لگتا ہے ایسا کرو ہم ایک ہی جب ایک ہی امام کے پیچھے سب کو نماز پڑھنے کی پابند پابندی لگا دیتے ہیں اور ہر آدمی کے لیے امام مقرر کر یہی ہوا نا کہ عمر فاروق نے اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ کہاوی ہو رہی ہے اللہ کے رسول کے تک عمر فاروق نے یہ کیا کہ کئی جماعتوں کے بجائے ایک امام کے پیچھے سارے لوگ پڑھیں پھر اسی لیے دوسرے دن عمر فاروق گزرے تو دوسری مرتبہ ماشاء اللہ ایک امام ہے سارے نماز ایک امام کے پیچھے تراوی پڑھے تو آپ نے کیا فرمایا دیکھو نعمت اتل تو یہ اچھا ہے کہ پہلے جو لوگ کرتے تھے وہ اچھا تھا بس نعمت اتل کو لوگوں نے کہہ دیا اب دنیا میں کوئی ساری بدات بداطے سنا ہو گئی اگلی بات سمجھ تو یہ دو چیزیں یاد رکھیے کہ میں نے خال بات ہو گئی بدات کا تعلق کس سے ہے دین سے دنیا سے لئے چشمے کا اور کا پتا چل گیا بدات اس کو کہیں گے جس کی کوئی مثال شریعت میں موجود نہ ہو کیوں؟ بدات کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کی کوئی ندیر موجود نہ ہو جس کی کوئی مثال موجود اور جس کی مثال موجود ہوگی اس کو اگر سارے لوگ چھوڑ دیں سارے لوگ چھوڑ بھی دیں ایک عرصے تک صدیوں کے بعد بھی اس پر عمل کیا جائے تو بدعت نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی وہ سنت چونکہ وہ اس کی ندیر اس کی مثال حدیثوں سے موجود ہے میرے خیال سے کافی ہیں